شریف کے اخشار میرے منشدے محبوب بول اللہ علیہ کے یہ آہِ سحر کا اثر دیکھتے ہیں یہ سحر کا اثر دیکھتے آہِ سحر کا دیکھتے ہیں مدین کے شا سہر دیکھتے ہیں یہ آگے سنر کا دیکھتے ہیں مدینے کے شاب جسے آپ کا دام دیکھتے ہیں جسے آپ کا دیکھتے ہیں जे आप غلام کردہ غلامی سے تیری کر سے, تیری کر ملائک سے بھی, خوف تر دیکھتے ہیں ملائک سے بھی جانیں شریعت غلامی شریعت کی, کی پابندی سے اللہ تعالیٰ انسان کو وہ شرف عطا فرماتے ہیں کہ فرشتے جو کہ نورانی مخلوق ہیں اور ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں اور اللہ کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ رتبہ انسان کا بڑھ جاتا ہے دشرط غلامی غلامی اور غلامی شریعت یعنی غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ آپ صلی اللّہ علیہ و نے زندگی گزارنے کا رنگ رنگ چلن جو بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی زندگی زندگی کہلانے کے لائق ہے اگر اس طرز پر زندگی نہ ہو اس چلن پر زندگی نہ ہو تو وہ زندگی زندگی کہلانے کے لائق ہی نہیں بلکہ وہ زندگی شرمندگی زندگی نہیں شرمندگی ہے جانوروں سے بدتر وہ زندگی اور یہی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر طریقوں پر فدا کر دیں تو اس کا رب ملائک سے افزا ہے غلامی سے تیری غلامی سے تیری ملائ دیکھتے ملائک سے بھی پوپ تر دیکھتے تجلی جو ہے سب جلدی جو ہے اسے رش کے شم سو کمر دیکھتے اسے رش کے شم یہ آگے شہر کا گھر دیکھتے ہیں مدینے کے شادر دیکھتے مدینے کا جو راسیا دیکھ کر مدینے کا جو مرادیا دیکھ کر اج حال پل او جگ دیکھتے ہیں اج حال پل او جگ دیکھتے ہیں تصو جب سر گھوم بدل تصور میں آتا ہے جب سر گون بدل تو ہی مان کر تو کران تو کر دیکھتے ہیں یہ آگے سن کا اصل دیکھتے ہیں مدینے کی شا سحر دیتے ہیں ابو بکر کو سان ہے ابو بکر بطربا گو بتو بارو تصور میں ہم کے گھر دیکھتے تصبر میں ہم کے ابو بکر باروانو ہے تصور میں ہم کے گھر دیکھتے ہیں جو لو گے حاضر سلامی ہوئے ہیں رو سلاتی ہوئے تو بند دیکھتے ہیں تو بندے رو سبل دیکھتے ہیں بڑے بڑی سلادی روزے عبداللہ دس بار سے حاضر ہوتے ہیں بالکل فقیرانہ اور آج آنا اور ان کا سرانہ حال میں وہاں سب کے بڑائی جو ہے وہ مٹی میں ہاتھ میں مل جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو میری میرا روح ایک ماہ کی مسافت تک جاتا ہے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام جو خواص اور احساس تھے وہ آج بھی یہ ہے کہ روز پر حاضری کری علی فارغ کا ہو جاتا جو روزے ہوئے تو بندے روز دیکھتے ہیں تو بند سے یہ آہِ سفر کا اثر دیکھتے ہیں مکین کے شام سفر دیکھتے ہیں آپ جو جاری ر جو جالی پکر انہیں چل دیکھتے انہیں انہی چ ہیں جو جالی کے سندا کے ریے انہیں چل اللہ سفر نام یونین حضرت والا کا آیت متقلبکم اس میں علم سے کیا مراد ہے یالم یعنی اللہ تعالی جانتے ہیں تو اس میں اللہ کے علم سے کیا مراد ہے حضرت والا اشاء فرماتے کہ ہاں علم سے مراد فقط علم نہیں ہے بلکہ علم العنایات ہے یعنی علم عنایت علم عنایت کے ساتھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ہے تو علم نہ کبھی آی کہ ہماری آنکھوں میں ہے یہ علم ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہے عام مسلمانوں کے ساتھ اور ہے اور کفار کے ساتھ اور ہے ہر فریق کے مرات ہیں اور ان کی ہم میں تفاوت ہے فرمایا کہ یہاں علم سے مراد فقط علم نہیں ہے بلکہ علم العنایات ہے یعنی علم عنایت, علم عنایت علم عنایت کے ساتھ ہے ورنہ اللہ کو تو ابو جہل اور ابو لہاب کا بھی علم تھا لیکن ان کے اوپر عنایت نہیں تھی یہاں یادموں سے مقصود لطف و کرم کا اظہار ہے کہ میرا کرم میری رحمت اور عنایت تم لوگوں پر ہے یہ بازاروں میں تمہارے چلنے پھرنے اور گھروں میں سونے سے میں باخبر ہوں اس آیت میں صحابہ کے لیے کتنا پیار اور شفقت ہے فہم نہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت آپ کی نبوت کے شایان شان ہے اور نبی کا درجہ کسی کو کیسے مل سکتا ہے لہذا نبی کی شان محبوبیت اور صحابہ کی شان محبوبیت میں فرق ہے لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کو کیا مزہ آیا ہوگا اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے لہذا جو شخص ہر وقت شہد کے ساتھ رہے اس کو ہر وقت اکرام شاید لازم ہے اور ہر وقت اکرام شہد کے لیے اس پر ہر وقت حضور حق کا ہونا لازم ہے یعنی ہر وقت یہ استعدار ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں یعنی ہم تعالیٰ کا استعدار ہر وقت اس پر غالب رہے دوا حضور مار جس کو نصیب ہو وہ اکرام شیخ علت دوام کر سکتا ہے یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کی حضوری ہر وقت نصیب ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت اس کو یہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو جس کو یہ چیز نصیب ہو وہی شہر کا اکرام عالت دوام یعنی ہمیشہ شہد کا اکرام کر سکتا ہے لہذا جو لوگ رات دن شہر کے ساتھ رہیں ان پر لازم ہے کہ دوا حضور حق کا نقاب حاصل کریں کسی وقت بھی اللہ سے غافر نہ رہے جینے کا لطف حاصل کرنے کا طریقہ اس لیے جو ہر وقت یہ سوچے گا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اس کی زندگی ہر وقت لطف میں رہے گی اس کا ہنسنا بولنا کھانا پینا سب میں لطف رہے گا ایک شخص تو وہ ہے جو جانور کی طرح سے جیتا ہے کچھ پتا ہی نہیں کہ میں کون ہوں میرا مالک کون ہے اور ایک وہ شخص ہے جو سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ اپنا وطن چھوڑ کر اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر اپنی راحت کو چھوڑ کر میرے دین کی خاطر ری یونین میں آیا ہوا ہے اور میرے دین کی باتیں سکھا رہا ہے تو بتائیے اس مرادبے سے لطف پڑ گیا کہ نہیں ورنہ وطن ابھی چھوٹے گا اور پردیس کا مزہ بھی نہیں ملے گا ورنہ وطن بھی چھوٹے گا اور پردیس کا مزہ بھی نہیں ملے گا خسارہ ہی خسارہ ہے نقصان ہی نقصان ہے جب حیات خالق حیات سے غافل ہوتی ہے وہ خسارہ ہے خسارے میں ہے جو حیات خالق حیات سے غافل ہوتی ہے وہ خسارے میں ہے لہذا میر صاحب کو یہ تمجید کی جا رہی ہے کہ اپنے کھانے پینے میں ہنسنے میں مسکرانے میں لطیفے میں سموسہ کھانے میں اور ہری مرچ جب کھایا کریں تو خاص مراقبہ کریں کہ یہ ہری مرچ اللہ نے پیدا کی ہے جو مجھے بہت مرغوب اور پسند ہے اور یہ جو میری زبان میں تیزی پیدا کر رہی ہے اس میں یہ خاصیت اللہ نے رکھی ہے اور پھر یہ کہیں کہ واہ رے واہ رے میرے اللہ آپ عشرت کو کیسی مزیدار چیزیں کھلا رہے ہیں تب ان کے لیے ہری مرچ کھانا بھی عبادت ہو جائے گی اور اگر ایسے ہی کھانا کھاتے رہے آسمان سے دور زمین پر دھرے ہوئے تو پھر لطف حیات کہاں یعنی اللہ کو بھول کر کسی نعمت میں مزہ بھی نہیں آتا ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی تیز مرچ کھایا کرتے تھے اتنی تیز مرچ کھاتے تھے وہ بنگلہ دیش سے ایک ایسی خاص مرچ آتی ہے ہم نے بھی دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ ہاتھ اگر کچھ پتا ہوگا ہاتھ بھی لگ جائے تو ہاتھوں میں مرچیں دفعہ اگر آپ اٹھا کے اس کو دیکھ لیں تو وہ ہاتھ میں مرچی اس کی لگ جاتی ہے اور اگر ہاتھ ہاتھ میں لگ گئی تو اس کے ناشتے پھر کتنی تیز مرچ چھوٹی سی اور رنگ اس کا بھی کسا ہوتا دیکھنے میں لگتی بھی نہیں کہ یہ کوئی تیز مرچ ہو گئی اور ہاتھ لگا کے دیکھا تو وہ مرچیں لگ گئی اور وہ حضرت بھی کبھی عالم تھا کہ وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ پاؤ میں اس سے زیادہ حضرت بھی نہیں کھا سکتا ایک دفعہ وہ کھانے میں دیر تھی تو حضرت نے فرمایا بھائی چلو میچھی لیا اس سے کھا لی کیا ہے تم کچھ ہے پوری میں شدت نے کھا تھی کیا ہے تم تمہیں وہ بھول گئے دوں گی سے پوری نے کھا روٹی سے اور جو ہے پھر اس کے بعد حضرت کی ایسی حالت نازک ہو گئی پھر وہ آئس ٹھیک ہوا رات تک کبھی صحیح نہیں کیا گول سی برش ہوتی ہے اور شوق تھا ہم اس چکر میں بہت سے لوگ تھے گھر بھر کے مرچائی کھانے لگے کتنی مرچیں کھائے بھیا کچھ عادت سے سوچنا بھی چاہیے کہ شاید کو ہلیہ دینا ہو تو طریقہ بھی اس کا ہونا چاہیے معلوم رکھیں کہ ہمارا وہ کیا چیز ہے اور دوسرے یہ کہ ابھی وہ ایک کلو مرچیں آ رہی ہیں اور ہتھیے میں اور کچھ لوگوں کو چلنا مرچے کے حلدوالا کی انتہائی محبت اور شرکت تھی کہ حضرت کبھی کسی کو حل میں فرمایا نہیں کہ مرچوں کا میں کیا کروں گا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ مرچیں دوسروں کو تقسیم ہو جاتی تھیں یا سڑکیں خراب ہو جاتی تھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کا مقام حضوری چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کو حضور مالحب کا جو مقام حاصل تھا اللہ کے ساتھ ہر وقت جو حضوری حاصل تھی اس وجہ سے ہر وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں اعلیٰ ترین مقام پر تھے کیونکہ امت میں کسی امتی کا ایمان ان سے بڑھ کے نہیں ہے چنانچہ عین جنگ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشا کے بعد دعا شروع کی تو فجر کی اذان ہو گئی اور آپ اتنا زیادہ گڑ گر گڑائے اور آپ کے دست مبارک اتنے اونچے اٹھ گئے اور جس میں مبارک کے ہلنے سے آپ کی چادر گر گئی فصا ابو فرق ابو بکے ربو بکر صدیق نے آپ کی چادر مبارک کو پکڑ لیا اور زمین پر نہیں گرنے اورباب ابولہ احمد کی بئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر دوبارہ ڈال دیا اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ روئے تو حضرت ابو بکر سے پر ایک کیفیت کاری ہو گئی بلبۂ حال ہو گیا فلتزم آپ کی پشت مبارک کی جانب سے چمٹ گئے لیکن اس وقت بھی وہ اللہ سے باخبر تھے اس لیے عزوت کی حدود صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کا پورا خیال رکھا اور یوں نہیں کہا کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا بلکہ یہ کہا کپا کہ گیا نبی اللہ یہ نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو گئے یہ دعا آپ کے لیے کافی ہو گئی اب آدہ نروئی ہے آپ کا روسی نا مناشتہ آپ کے لیے کافی ہے دیکھیے یہاں بھی انہوں نے اللہ کو یاد کیا جانے زمین پر رہتے ہوئے بھی اس وقت صدیق آسمان پر تھے اور اللہ سے باخبر تھے اور یہ بھی عرض کیا اور اللہ اپنا گا جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ نکلا جبریل علیہ السلام آ گئے حضرت صدیق اکبر آسمانی تھے اس لیے آسمانی پیغمبر کے اکرام نے کبھی گلتا نہیں کی اسی طرح شہر کے ساتھ ہو رہے جو ہر وقت آسمانی رہے جو آسمان میں رہتے ہوئے اپنے شہر کے ساتھ رہے گا شہر کے اکرام نے اس سے غلطی نہیں ہوگی یعنی اللہ کا تعلق اس پر ہر وقت قائم و دائم رہے گا پھر وہ شہر کے اکرام میں انشاءاللہ ہر وقت چوکینا رہے گا کیونکہ اس کو دھیان رہے گا کہ میں اپنے شہر اور رہبر منزل اللہ تک پہنچانے والے کے ساتھ ہوں. دیکھو آپ صلی اللہ وزرت رہیں لی کیسی کیسی قربانیاں اللہ اللہ کیسی کیسی باتیں بنوائی اور جو صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے سطح میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو نمازوں میں کھڑے ہو کر رونا کے آپ کے پیر مبارک ہو جاتے تھے اور سینے سے باتے ہیں کہ سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہان جی بول رہے شور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ سے مانگا کرتے تھے اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم کو دین کی بات پہنچتی بھی ہے لیکن عمل ہمارا اس میں بہت کمزور ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر پاتے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین پر ہمیں اپنے دین پر سو فیصد امن کی توحید نصیب کر رہا بارہ بجے دوپہر مولانا رشید بزرگ ارتے والا سے ملاقات کے لیے حاضر جگہ ہوئے اور عرض کیا کہ میرا سفر ہندوستان کا ہوا تھا لیکن میں پناہ بزرگ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے نہ جا سکا جس کا میرے قلب پر بہت اثر ہے اور بہت مسال اس نے گھیر لیا ہے والا نے فرمایا کہ آپ کا یہ غم بالکل غیر شرعی ہے اور یہ بس سے شیطانیہ ہے شیطان اگر کچھ گناہ نہیں کرا سکتا تو ایسے غاؤں میں مومت کو مشغول کر دیتا ہے جس سے وہ غمکین رہے کبھی وہ غیر دین کو دین بنا کر پیش کرتا ہے اور کبھی ادنا دین میں مشغول کر کے اعلیٰ دین سے محروم کرتا ہے یہ بھی شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے کہ جو, جو لوگ خاص طور سے اہر اللہ سے اور نیک صحبتوں میں جڑتے ہیں کیونکہ بزرگوں کی اور مشاعد کے تدابیر سے وہ واقف ہوتے ہیں شتاب کی چالوں سے واقف ہوتے ہیں تو طرح طرح سے دھوکہ دیتا ہے تو ایک دھوکہ یہ بھی ہے کہ اس کو کمتر دین کا یعنی ادنا درجے کا دین ڈی تو بہت کچھ ہے تو اس کچھ دین کے اندر بہت سے اعمال ایسے ہیں جو جو درجہ ان کا ہے اس سے زیادہ درجے کے بھی اعمال ہیں تو اس میں انسان کو ادنا درجے کے عمال میں مشغول کر کے اعلیٰ درجے سے محروم کر دیتا ہے ترقی سے محروم کر دیتا ہے یہی مشاہد کا کام ہے کہ لوگ مشاہد پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں طرح طرح کے اعتراض ہوتے ہیں کہ ہم تو یہ نیک کام کر رہے تھے شہد نے ہمیں روک دیا یہ کہ حالانکہ شہد تو آپ کا فائدہ چاہ رہا ہے اور آپ کو اس سے اچھے کام اس سے زیادہ قیمت والے کام کام کی طرف توجہ دلا رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ تعالی سے اور بڑا انعام لے لیں اگرچہ آپ نے کام ہی کر رہے ہیں لیکن شہر آپ کو اس طرف بھی توجہ دلاتا ہے کہ اس میں اخلاص اخلاص کی طرف بھی ریا نہ ہو جائے تکبر نہ آ جائے حجب نہ آ جائے اور سب سے بڑی فکر اللہ والوں کو اپنے متعلقین میں سب سے زیادہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے اندر تکبر اور حجب یا ریا نہ آ جائے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ادنا درجے سے پڑھا کر وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا جو ہے تم کو اچھے سے اچھے عمل کی طرف اور اچھی نیتوں کی طرف تم کو راغب کرتے ہیں تم کو مشورہ دیتے ہیں لیکن افسوس کے شعتا جو بڑے بڑوں کو بہکا دیتا ہے بڑے بڑوں بڑے بڑے عالم فاضل جو وہ بک جاتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ واضح لوگوں نے جو ہے وہ سیاسیت سیاست کے اندر جو ہے کی دین کی خدمتی ہوتی ہے لیکن اس نے کہہ گئے کوئی کسی چیز میں بیگ گیا کوئی کسی چیز میں بیگ کیا یہ مشاعت ہی ہوتے ہیں مگر مشاعت کو افسوس ہے کہ ہاں اس زمانے میں اہمیت نہیں کی جاتی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس اپنے خانقاہ میں رہتے ہیں اپنے اجرے میں رہتے ہیں ان کو کیا پتا دنیا میں کیا ہوگا رہا ہے اللہ ان کو سب پتہ ہوتا ہے وہ حضرت گوار الحمد اللہ علیہ کماتے تھے کہ کسی اللہ والے کے جو ہے بڑھاپے کو مت دیکھو کیونکہ بڑھاپے میں تو اللہ تعالیٰ خطوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں اگر دیکھنا ہی ہے تو ان کے بچپن سے لے کے ان کی جوانی کے مجاہدات کو دیکھو پھر تم کو سمجھ آئے گی کہ یہ کس دور سے گزرے عارفان عارف آزاندم عام بے گزر کر دم دہر دریائے خون یا اللہ والے اور عارف جو اللہ کے عاشق وہ ایک دریائے خون کو عبور کر کے اس مقام پہ, پہ پہنچتے ہیں اسی لیے وہ اتنے امن سے رہتے ہیں اور اس عمر میں اللہ تعالی وجوہات کے دروازے کھول دیتے ہیں بس یہ ہی شیطان بہتاتا ہے کہ یہ تو بڑے شو میں یہ ہاں اللہ والے ہو سکتے ہیں یا پھر کسی سالف کو یوں بہکاتا ہے کہ یہ تو اتنے بڑے ہو گئے ان کو ہدایات بھی آ رہے ہیں اور لوگ بڑی بہت پوچھ رہے ہیں تم اتنے برس ہو گئے تم کو تم اللہ اللہ کر رہے ہو تم کو کچھ بھی نہیں چھوڑو اس راستے کو یہ بھی بہکا دیتے ہیں طرح طرح کی چالوں سے شیطان جو ہے انسان کو بہکاتا ہے حضرت شیب الحدیث رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ ہے حضرت والا رحمتہ اللہ بتاتے تھے کہ حضرت فرماتے تھے کہ جب دانت تھے تو چنے نہیں تھے اور جب اب دانت نہیں ہے تو چنے کے بورے کے بورے میں کھے ہوئے اور اللہ والے کوئی تو چنوں کے لالچ میں بھی کچھ نہیں کرتے ان کو تو چنوں کا بھی لالچ نہیں ہوتا ان کو تو یہی ایک لالچ ہوتی ہے کہ دین پھیلے اللہ کا دین پھیلے اس کے علاوہ ان کی کوئی لالچ نہیں ہوتی حضرت بور پوری رحمت تو لالچ بھی حضرت تھانوی نے ان سے پوچھا کہ وہاں یہ اوبر مجھے بڑھانا ہے آپ کیا تنفا لیں گے تو انہوں نے حضرت تانوی سے عرض کیا کہ حضرت چنے چبا کر پڑھا دوں گا تو کوئی خواہش ہی نہیں حضرت تانوی نے فرمایا کہ مجھے آپ سے یہ اوشی اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایسا کر بھی لیں تو ایسے لوگوں سے نیند پھیلتا ہے یہ نعمتوں میں اور عیش و عشرت میں اور غسلتوں میں گزار گزر کے دین نہیں پھیلتا جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے عالم فاضل ہو گئے اور بہت کچھ ہو جائے گا دین تو ظاہر تو نظر آ سکتا ہے ظاہر میں تو بہت سے بہت جگہ مجمے لگے ہوئے ہیں بدتیوں کے بھی مجمے لگے ہوئے ہیں مجمع لگانا کون سا کمال ہے اصل بات یہی ہے کہ جو دین جلائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرماتے مقبول بھی ہو اللہ کا محبوب بھی ہو سب تو بات یہ ہے اور اگر مقبول اور اللہ کا محبوب ہے تو چند چند لوگ بھی جو ہے اس کے اگر ہدایت پا گئے تو اس کے لیے ذریعہ نہیں جاتے اور اگر مجمع کا مجمع لگا ہوا ہے لیکن اللہ کو ناپسند ہے تو بس پھر اس کے شہر نہیں اللہ تعالیٰ رہنا چھ مہینے تو احشاد فرمایا کہ فرمایا کہ, کہ کبھی ادنا دین میں مشغول کر کے شیطان اعلیٰ دین سے محروم کرتا ہے کراچی میں مجھ سے تعلق رکھنے والے کتنے علماء آتے ہیں میں نے کبھی ان سے نہیں کہا کہ آپ حضرت بولپوری اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں میرے شیخ مولانا شاہ رالحق صاحب دعوت برداتوں بھی تشریف لاتے ہیں لیکن کبھی حضرت بولپوری رحمت علیہ کی قبر پر جانے کا اہتمام نہیں کیا کبھی چلے گئے لیکن اکثر نہیں جاتے لہذا آپ اللہ سے استقفال کریں کہ اللہ میں نے اپنے دل کو بیکار پریشان کیا میرا یہ غم قابل غم نہیں تھا اور یہ دعا ہوئے اللہ مجال وساوس افر بھی خشیت کا ذکر ہو اللہ میرے دل کے وساوس کو اپنی محبت اور اپنا ذکر بنا دیجیے آپ کہیں گے کہ خشیت کا ترجمہ محبت کیوں کیا اس کی دلیل یہ ہے کہ علامہ آلوثی فرماتے ہیں کہ خشیت وہ خوف ہے جو محبت کے ساتھ ہو اور خوف میں محبت نہیں ہوتی ہر خوف میں محبت نہیں ہوتی جیسے سانپ سے صرف خوف ہوتا ہے یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے سانپ سے خشیت ہے اور خشیت کو مقدم فرمایا یہ سبب ہے اور ذکر مسبب ہے یعنی اللہ کو وہی یاد کرتا ہے جس کے دل میں خشیت ہوتی ہے بس خشیت اتنی مطلوب ہے جس پر ذکر کا ترقب ہو جائے یعنی ذکر سے مراد قابل ذکر یعنی اللہ سے غصلت دور ہو جائے جہاں دین کا جو حکم ہو اس پر عمل کرے اور جو نافرمانی ہو اس سے بچ جائے یہ مراد ہے فرمایا کہ بس خشیت اتنی مطلوب ہے جس پر ذکر کا ترتب ہو جائے اور تم ذکر میں مشغول رہو حضرت والا کی اس تقریر سے مولانا موضوع کو اطمینان ہو گیا جمعے کے اعمال کی تکرار کچھ رہتا ہوں آج جمعرات ہے تو جمعرات کے مغرب سے ہی جمعے کے اعمال کا شروع ہو جاتا ہے حضر الصوب تو اس میں میرے مرشد محبوب میرے مرشد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم مولانا شاہد المدین صاحب دام پر خاتون کی اور رحمت اللہ علیہ کی طرح یہ جی اعمال کی تکرار کرواتے رہتے ہیں کہ میں جمعے کے دن جو ہے ضرور شریف کا اہتمام رکھیں تھوڑی سی کثرت کر لیں ضرور شریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے ذبو بھیجو یہ بہت بڑا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اللہ کی محبت بھی اس سے حاصل ہوتی ہے اس لیے اگر بہت زیادہ نہ صحیح ایک تصویر ضرور شریف کی پڑھتے ہی ہیں تو ایک سو تینتیس دفعہ پڑھ لیں تینتیس دفعہ پڑھا لیں اور جس سے اتنا بھی نہ ہو سکے تو وہ دس دفعہ بڑھا لیں تو جتنا بھی ہو جائے اور اس کے علاوہ جو جمعے کے اعمال ہیں کہ جمعے کے دن اچھے کپڑے صاف کپڑے پہننا اور غسل کرنا خوشبو لگانا مسجد پیدل جانا اور مسجد جلد جانے کی کوشش کرنا اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا اور جو ہے خطبے کو غور سے سننا خطبے کے اندر بہت سے لوگ جو ہے مختلف عوام میں مشغول دکھائی دیتے ہیں آج کل یہ صحیح نہیں ہے خطبے کو غور سے سننا چاہیے اور خود جمعے کے خطبے میں کوئی کلام و قیام نہیں کرنا چاہیے خدا خرج الامام خلا خلاط ولا کلام یعنی جمعے کے خطبے کے لیے جب امام یعنی چلنا شروع کر دے تو بس اس کے بعد جو ہے سلاد نہ نماز پڑھے اور نہ ہی کوئی بات چیت کرے اگر چیتین کی بات کیوں نہ ہو کسی کو کچھ سمجھانا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی منع ہے بس خاموش بیٹھ رہے ہیں اور بدے کو پھر غور سے سنیں عطا کہ سنتیں جو جمے سے پہلے پڑھنے کی ہیں اس کے لیے بھی یہی حکم ہے اگر آج خطبے کی اذان شروع ہو جائے تو اگر دو رکعت پڑی ہو تو دو ہی رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں اور اس کے بعد جو خطے کے یعنی جمعے کی نماز کے بعد چار, چار سنتیں پہلے والی اور چار سنتیں بعد والی یہ بات میں ادا کر دیں اور اگر کسی رکعت کے لیے بھی کھڑا ہو گیا اور اذان ہو گئی خطے کی تو بیٹھ کر سجدہ جسب کر کے سلام پھیر دیں یہ ہے طریقہ اور خطے کو غور سے سنیں اور کوئی لفظ کام نہ کرے جیسے پٹنہ کے بعد لوگ چٹائی کو بچنے لگتے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کپڑے درست کر رہے ہیں کوئی لفظ کام بھی نہ کرے تو ان سب باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں کیونکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق مبارک پر ہر ہر طریقے پر اللہ کی محبت کا حاصل ہونا ہوگی ایک بہت بڑا انعام ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ, کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے تو تم کو کیا کرنا ہوگا میری چلن چڑھو میری اتباہ کرو تو تم, تم سے اللہ محبت کرنے لگ جائیں گی یہی سنت کے اتباع ہیں کہ تم کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول اور یہی وہ چیز ہے جس سے انسان کی نجات ہو حضرت خانوی رحمتہ اللہ علیہ کی جدت میں ایک بہت بڑے عالم ہوئے اور بڑے سوالات اور اشکالات کرنے لگے تو حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ تو جامعہ کمالات تھے جوابات ارشاد فرمائے اور اس کے بعد جو فرمایا کہ جب وہ ختم ہو گئے ان کے سوالات تو فرمایا کہ مولوی صاحب تحقیقات اور تحقیقات سے کام نہیں چلے گا یہ بات نواب کیصرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت والا کی مجلس میں تشریف لائے کرتے تھے ہم نے ان کو دیکھا بھی ہے اور حضرت والا ان سے یہ بات ضرور سنتے تھے وہ ان کا خود کا یہ چشمدید واقعہ تھا حضرت خانوی کے مجاز صحبت بھی تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خانوی نے فرمایا کہ مولوی صاحب تحقیقات اور تحقیقات سے کام نہیں چلے گا بلکہ اللہ کے یہاں تو اللہ کی محبت کام آئے گی اللہ کے ہاں اللہ کی محبت کام آئے گی تو اس پر حضرت خواجہ عظیم الحسن مزور رحمۃ اللہ نے حضرت خانوی سے پوچھا کیونکہ وہ عید ناطف ہوا کرتے تھے یعنی بس وہی بول سکتے تھے اعظم الانوی کی ملس میں اور کسی کو جو ہمت نہیں ہوتی تھی پوچھنے کی تو انہوں نے پوچھا کہ اگر یہ اللہ کی محبت ملے گی کیسی تو اضرت خانوی نے فرمایا کہ کسی اللہ والے کی چکی میں پڑ جاؤ اور اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی نفس کو بالکل فنا کر دو اپنے ہر عمل کو اللہ والوں سے پوچھ کر اپنے رہگر سے پوچھ کر اپنے مرشد یا مسلم سے پوچھ پوچھ کر اس کو اختیار کرو اگرچہ دنیا ہی کا معام کیوں نہ ہو اپنے شیخ و رہبر سے مشورہ کر لو کیونکہ یہی دنیا پھر دین بن جاتی ہے اور اگر مشورے سے نہ چلو تو یہی دین دنیا یہی دنیا پھر دین میں رکاوٹ بن جاتی ہے اس لیے اپنے ہر معاملے کو اپنے مسئلے اور اپنے رہبر سے پوچھ کر عمل کرو انشاءاللہ تھوڑے عرصے بھی ساری زندگی جو ہے وہ پٹری کے اوپر آ جاتی ہے اور منزل کی طرف آمدن ہو جاتی ہے تو یہ ہے اللہ کی محبت ہی کام آئے گی جس قدر اللہ کی محبت دل میں ہوگی انسان کے اتنا ہی زیادہ اس کو آلہ مقام اللہ کے یہاں ملے گا تو بس یہی ہے کہ سنتوں کا اہتمام سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے کھاتے پیتے گہ کرتے کام کاج کرتے کاروبار کرتے سارے سارے مشغولیات جاری رکھنی ہیں طریقوں کو بدلنا ہے طریقوں کو بدلنا ہے دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باپ خدا رہے وہ سب کے ساتھ رکھ کے سب سے جتا رہے یہ زندگی کا طرز اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے کہ ہر معاملے میں ہر جگہ ہر جگہ ہم باپا رہیں اللہ سے قافل نہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہم واقفیت حاصل کریں عید اللہ کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو انشاءاللہ تو ان طریقوں کی واقفیت کیا جائے گی اور ہماری جو معلومات ہے وہ معمول میں تبدیل ہو معمولات میں جائیں عادت میں شامل ہو جائے اللہ تعالیٰ عمل کی توجہ حصیف فرما دیں اور جمعے کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں پہلے پڑھ لیں سورہ گوس اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے جس سے ہو سکے وہ پڑھ لیں سورہ گوست نصف پائے کے قریب ہے وہ پڑھ لیں تو اس سے قیامت کے دن ایک نور بلند ہوگا جو زمین سے لے کر آسمان تک ایک منہ بلند ہوگا اس کے لیے اور بہت سے فدائد ہیں اس صورت کے پڑنے کی اللہ تعالیٰ ہمارے توحذی نصیف کروانا اللہ تعالیٰ ہمارے اس کے سننے کو قبول برما لے عمل کی توحیت نصیف کروانا اللہ علیہ او مولانا محمد مولانا محمد غبارسلم آئے تو سمے اگائیے و نہ آئے اللہم آلنا حق حقا و لنا اکتباعا و آلنا الباطل باطل و مرزق نجد آبا اللہم لا تغزنا فہمتا بیعالی ولا تعزقنا فہمتا علیہ قابر اللہم رفظنا لما تحب و تغلاء القول والعمل والفعل والمیت والہدی انک كل شيء قدید اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك النبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه الكرام آمين يا All <laughs>